میت ہے سرکار قدم کی جب, جب نظر, نظر ہوگی مدی ہم بھی جائیں گے اگر اگر, اگر, اگر جانا متی مدینے کی تو اجازت تجھے مدی کی تو ایجازت رمت شفیش مجھے مت پلوا کے جان میں الفت پیلاؤ پلوا کے جان میں الفت مت شفیش مت اگر ل Good <laughs> morning. جان رحمت نبی رحمت شبیع امت بی لعب الواق جان علفت نبی رحمت شبیع سبحان اللہ سبحان اللہ کلام بھی شامل کی ہیں اللہ تبارک و تعالی. ہم سب کو مدینہ تغیر حاضری کی سہارت نصیب فرمائے اور حج مبرور کی سہارت نصیب فرمائے اس وقت جو حج, حج کو جا رہے ہیں ان کے دل بھی بےچاروں کے دھک دھک کر رہے ہیں پریشان ہیں گورمنٹ سکیم پر جو جا رہے ہیں تو وہ بھی انتظار میں ہیں انتظار میں ہیں اس طرح ہاں ظہر جن جنہوں نے کروائے ہوئے وہ ہاں ہاں جاتا انتظار من اللہ انتظار کی کیفیت ہی ایسی تھی اور یہ انتظار بڑا پیارا انتظار ہوتا ہے کہ مدینے کے سفر کا انتظار اس کی حاضری کے عزم کا انتظار ایسا بہت ایک لذت آمیز اور کیفیت ہوتی ہے ایک انتظار کی کہ یار ہمارا بنے گا بنے گا کہ نہیں بنے گا بنے گا کہ نہیں بنے گا تو اللہ تعالی اب یہ کہ جنہوں نے جمع کروائے ہیں تو اب کے تو نہیں نکل سکتے کیا دعا دے اس میں کہ جس کے حق میں جو بہتر ہو اللہ اس کو اللہ تعالی اس کو وہی نصیب کرے اور اس سال بہتر ہے اس سال نصیب کرے اگلے سال بہتر ہے اگلے سال نصیب کرے اب کی دعا دیتے ہوئے بھی ن سگرا پاک میں سگرا پاک کس میں ہاں پاک کے میں پاک میں <altogether area> ہم سب کو مدد پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی بی میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا نبی زرا پاک کے صدقے میں زرا پاک کے سک سے میں ہم نکنانا بڑا بہرا مدنی پول ذہن میں آیا آپ سوال کریں گے تو میں پہلے ارد کر دوں کہ سنت نے مدنی مذاکرے میں ایک بڑا پیارا مدنی پول عطا کیا کہ جو کوئی مال کماتا ہے اور اس لیے کما ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے اور اس لیے جمع کر رہا ہے مدینے جانا ہے تو اب یہ مال کمانا یہ دنیا کی راہ میں نہیں ہے تو اگر کوئی اس لیے اپنا ذریعہ معاش بہتر کرنا چاہ رہا ہے کہ میں سفر حج کر سکوں اور سفر مدینہ کر سکوں یہ راہ بھی راہ خدا میں ہے یہ جو کوشش ہے یہ بھی راہ خدا میں ہے اس سے بڑی دل کو تسلی اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی جمع پونجی جمع کرتے ہیں مہانہ اتنی رقم ہم جوڑتے ہیں تو اب وہ جوڑ جوڑ کے جب وہ جائے گا نا جب وہ سرور اس کو وہ آئے گا نا اس کا لطف اور ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاز بھائی ہلکی سارت پا چکے ہیں آپ انہوں نے جو بات کی بہت پیاری بات کی سلمان بھائی اور ایسا تھا کہ ایک سال میں جب ہم آج کے لیے جا رہے تھے تو ہم چند دوستوں نے مل کر کوشش کی آپ یقین جانیے سلمان بھائی کہ ہم نے جو ہم سے ہو سکتا تھا نا ہم نے زور لگا دیا بلکہ ہم ڈیلی پوسٹ چیک کرتے تھے کون سی جو کاروان والے ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ تقریباً گورنمنٹ سکیم بھی فائنل ہو چکی تھی تقریباً جو مشہور کاروان ہے یہ بھی سب فائنل ہو چکی ہے بس اب ہم ہمیں بہت لیٹ ہو گئے ہم تو ہم نے کوشش جہاں سے میں پتہ چلتا تھا ہم بس فون پہ رابطہ, رابطہ کیا پاسپورٹ بھی جمع کروا دیا سب ہو گیا معاملہ چیت بھی ہو گئی لیکن جس کو کہے نا نصیب میں وہ نہ تھا حاضری مقدر نہ تھی تو بس وہ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ ہم نہ جا سکے تو بڑا دل ہم اداس ہو گئے دل برداشتہ بھی ہو گئے بہت زیادہ تو اگلے سال پھر ہم نے کوشش کی اور گورمنٹ اسکیم میں الحمدللہ ہم نے جب اپنے مدنی مرکز کے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ یہاں سے ہم نے جب سلسلہ جمع کرایا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی اور ایسا کرم ہوا سلمان بھائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کرم پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ جو ہمارا کام نہیں ہوا اس کا وہ ایسا ایک کمال تھا کہ ہمارے پیسے بھی زیادہ جا رہے تھے معاملات بھی زیادہ جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اس سے کم میں بلکہ اتنے بجٹ میں میں کہوں گا کہ میں اور میری والدہ دونوں الحمدللہ حج کی سعادت پاک پا کرائے آئے آئے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی کی تو اللہ تعالیٰ کے جس کا نہیں ابھی اگر نام نکلا ہے نا تو مایوس نہ, مائوس ہو مائوس مائوس نہ, مائوس نہ ہو پریشان نہ ہو اللہ بلتا بڑا, بلتا بڑا بلتا کریم بلتا ہے ایسا کرم فرمائے گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے جا کر اور بہتر اسباب بنے اور اتنا اچھا ہو کہ آپ کے جو وہ زیادہ خوشی کا باعث ہوگا اس لیے کہ ہمارا کریم پروردگار ہمارے حق میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کب بہتر ہے تو مایوس نہ ہو دل برداشتہ نہ ہو اللہ سو ذرا کافلے والے اٹھاروں گٹنیاں تو شہر وہ والا شیر بھی بڑھے نا یہ بھی ہے کہ جو چلے گئے اور ہم رہ گئے اس میں امید زیادہ ہے ہم بھی چل بھی چل کٹھنیاں تو, تو, تو شائع, شائع امید شائع کی تس کا کا جب نام آتا ہے آپ یقین کہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بس انتظار میں اتنی لذت تو اس کی یاد میں کتنی لذت کہ جو ہو کے آگے جب یاد آتا ہے تو بات وہی سلمان بھائی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے تو ہمیں کیفیت ایسی ہوں کہ نظر سرکار کے کرم پر لگی ہو اور جیسا ایک بچے کو اپنی ماں سے ایک توقع ایک امید ہوتی ہے نا کہ اس کی ماں اس کی ضرورت ضرور پوری کرے گی اس کی خواہش ضرور پوری کرے گی اس طرح ہمارے آقا کریم ہیں ہمیں ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں اب رہ گیا کہ ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو پھر اپنے وہ جرم پر اپنے گناہوں پر تھوڑا سا وہ کیا کہیں گے کی وہ مایوسی سی ہوتی ہے لیکن ہم جن پر نگاہ جمائے ہوئے ہیں جن سے درخواست کر رہے ہیں وہ ہمارے آقا کریم آقا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ جائے خوشا سا دین میں پا اور مجھے کو سلامت رکھے اور داود اسلامی کے مدنی ماحول کی اللہ تبارک بطالی خیر فرمائے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جام جلایا ہے اور یہ ذہن عطا فرمایا ہے یہاں تو لوگ رو رہے کہ ہماری کمائی جو ہے وہ کم ہے ہماری ارننگ کم ہے ہمارا گھر چھوٹا ہے ہمارا گھر کرائے کا ہے ہمارا گھر فلان جگہ پر نہیں ہے اچھے ایریا میں نہیں ہے اس وجہ سے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ برکت دے امہر رسولت کو جنہوں نے مدینے اور مکے کی یاد میں رلانا سکھایا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب پانے کے لیے رولانا سکھایا ہے اور یہ مبارک انداز ہمیں بتایا ہے سبحان اللہ اللہ نصیب فرمائے اور انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے جو دیکھ رہے ناظرین حاضرین موجودین ہم بھی انشاءاللہ اس آس پہ جیتا ہوں اس آس پہ مرتا ہوں ہیں جی اللہ کے محبوب کرم فرمائے اور ہمیں اپنے دربار میں بلائے حج مبرور کی سہارت نصیب فرمائیں اور جو جا رہے ہیں وہ تیاری کے ساتھ جائیں سامان روک اور شوق کا لے کر جائیں باتیں بہت سی کرنے والی ہیں میرا بھی جی چاہ رہا ہے لیکن گھڑی ایک پیغام دے رہی ہوتی ہے اس پیغام کو بھی بعض اوقات ہمیں سننا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے زبان حال سے مجھے کسی نے کہا آپ کہنا گھڑی کہہ رہی ہے تو یہ گھڑی آپ سے کیسے کہتی ہے گھڑی کی تو زبان نہیں ہوتی تو زبانیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے زبان کال اور ایک ہوتی ہے زبان حال کال یہ کہ بندہ منہ سے کچھ کسی سے کہے اور حال یہ کہ بننے کی حالت ایک پیغام دے رہی ہو تو بہرحال اللہ پاک ہمیں یہ کیفیات نصیب فرمائے اور ان کیفیات کے اندر اخراج نصیب فرمائے ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور واقعی یہ ٹلپ ہونی چاہیے لگن ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کا شرف عطا فرمائے اور مدینہ تغیبہ کی زیارت کرائے اللہ تبارک تعالیٰ سے باب بھی عطا فرمائے اس کے لیے کسی سے سوال نہ کریں. اور کسی سے اس بات کے لیے پیسے بھی نہ مانگے نہ سوال کرے نہ پیسے مانگے مجھے حاج پہ بھیج دو مجھے عمرہ کرا دو مجھے مدینے بھیج دو کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے اور تمہارے در سے ہی لو لگی ہے جنہوں نے اس کو دینا ہے ہمارے بھی وہی وہ ہے جو اس کو دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ دیں گے ہم ہم لو ان کی بارگاہ میں لگائیں, جو, جو دینے والے ہیں کسی کا ہے تم ہی دو کا نے اسیجاں کیا بات امیر اسنت نے امیر السنت انداز بتا بھی رہے ہیں جی جی اور پیکٹیکل بھی ساتھ میں بتا رہے ہیں پیکٹیکل بھی کیا ہمیں ایک تو ہے بتانا اور دوسرا ہے کر کے دکھانا بتانا بھی ہے تریٹیکل بھی ہے پیکٹیکل بھی ہے اور کیسے پیکٹیکل کیسے امیر السنت نے ہمیں ہم हम تک پہنچایا ہے آپ نے انداز اپنا کیسے ایک تو مدنی پھولتا فرمائیں انداز کیسے حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے آہ پلے ذر نہیں یہ بھی پڑی دے فرمائیں گے اور ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ عز ایک مدنی گلستہ جی انشاءاللہ, اللہ, انشاءاللہ اللہ, اللہ ان کو بھی سعادت عطا کرے ان کے ساتھ ہمیں بھی سعادت عطا کرمائے اور پھر یہ چل مدینہ کا کافلہ بنا اللہ اللہ اللہ اللہ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے انداز اور دعوت اسلامی کا مدنی باہل ہمیں سکھا رہا ہے بتا رہا ہے جو لطف جو سرور مدینے اور مکے کی یاد میں گھلنے کا ہے اور حج کی سارت پانے کے لیے حج مبرور کی سارت پانے کے لیے تڑپنے میں ہے نا جو اس میں ہے وہ پیسوں کے لیے رونے میں نہیں ہے وہ مکان کے لیے رونے میں نہیں ہے غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں تیرا غم اگر لاتا تو کچھ اور, اور بات ہوتی اللہ میں نصیب فرمائے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے جی ہاں آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں کسی بھی ملک میں ہیں داوت اسلامی آپ کی ہے اس داؤت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جائیں ان شاء اللہ آپ کو اللہ رسول کی محبت ملے گی مکہ مدینے کی محبت ملے گی نیکیاں کرنے کا انشاء اللہ بنے گا اور سعادتیں پانے کا ذہن بنے گا اور اگر کچھ سعادتوں سے محرومی ہے ظاہری طور پر تو ان سہادتوں کو حاصل کرنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ نصیف فرمائے خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں اور نہ صرف خود وابستہ ہو جائیں بلکہ دوسروں کو نیکی کی کر داؤد اسلامی کے مدری ماحول سے وبسہ کرنے والے بنے ان اس کی برکات نصیب ہوں گی